درانہ مختار موردین کو حضرت العلامہ طا بنیالی سے مختلف بیانوں بی وی سی ڈی دارا دا زمنگ دا دکان پتہ یازت اشاوتی توحید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیز مارکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان پلازہ نژد مین چوک جہانگیرا اور سوابی اور آپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو ستاون دس ایک سو چوبیس الحمد اللہ وسلات تو والسلام على رسوله امینل کریم اللہ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ ازواجی وی وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ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 وقاتلوهم حتى لا تكون فدلا ويكون الدين كله أولي اللہ مولاد آل و بارک وسلیم سم سلے آلئی ایسے کر دوں گا میں ماؤں کی محبت کو بلند ایسے کر دوں گا میں ماؤں کی محبت کو بلند دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے میں عرض پاک سے ایسے اٹھاؤں گا شہید جن کے مدفن کو زمینیں کر دینی پڑے آج کا یہ عظیم شان اور خوبصورت پروگرام نوجوانوں نے توحید ہید سنت راول پنڈی کے زیر انتظام منعقد ہو رہا ہے میں اتنے مثالی پروگرام کے انعقاد پر تنظیم کے علماء اور ورکروں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات بھی دیتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اللہ ان کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے نوجوانوں نے توحید و سنت کا مشن اور اس جماعت کا نصب العین وہ تو اس کے نام سے ظاہر ہے توحید و سنت کی اشاعت کرنا قرآن و حدیث کی تبلیغ کرنا اور شرک و بدعات کے خلاف عملی جہاد کرنا لیکن یہاں کے نوجوانوں نے وقت کی نزاکتوں کو محسوس کیا اور لال مسجدوں اور جامعہ حفصہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا پروگرام بنایا سچی اور حقیقی بات یہ ہے کہ غازی برادران نے بلکہ اس پورے خاندان نے جرت و بہادری اور دلیری و استقامت کی ایسی داستان رقم کی ہے ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی میں خود حیران ہوں آج بھی کوئی نئی نئی خبریں اس کے متعلق چھپتی ہیں میرا ذہن میرا دماغ میرا فہم یہ باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں کہ غازی عبد الرشید کے جو آساب تھے کیا یہ آساب لوہے کے بنے ہوئے تھے ایک منٹ کے لیے ذرا تصور کیجئے مائیں آپ میں سے اکثر لوگوں کی زندہ ہوں گی اللہ کے فضل سے ماں میری بھی زندہ ہے ماں کے ساتھ ایک حلالی بیٹے کو کتنا پیار ہوتا ہے ماں کے ساتھ ایک حلالی بیٹے کو کتنا عشق ہوتا ہے کہ ماں کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو حلالی بیٹا اتنی تکلیف بھی ماں کی برداشت تو نہیں کر سکتا ماں کی مامتا ماں کی محبت ماں کا پیار سارے لوگ ایک دفعہ تصور میں اپنی اپنی ماں کا خیال لائیے چوراسی سال کی بوڑھی ماں ہو اس کا جسم گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا ہو بوڑھی ماں کے جسم سے خون رسنے لگا ہو اور این اس موقع پر غازی عبد الرشید فون کے ذریعے ذرائع ابلاغ کو انٹرویو دے رہا ہو نہ اس کی آواز میں کمزوری آئے نہ اس کی آواز کپ کپ آئے نہ رونے کا تاثر ابھرے غازی یہ جملے تو نے کس جرت سے کہہ لیے کہ میری بوڑھی ماں کا سر میری گود میں ہے اور میں اس کو کلمہ پڑھا رہا ہوں کہاں سے تو یہ جرت لے کے آیا کہاں سے یہ دلیری لے کے آیا کہاں سے یہ آساب کی مضبوطی لے کے آیا آج دنیا کہتی ہے کہ دینی مدارس نے قوم کو پال کے کیسے لوگ دیے نکھٹو نکمے معاشرے پہ بوجھ میں پوچھتا ہوں تو نے قوم کو پال کے کیا دیا یونیورسٹیوں نے یونیورسٹیوں نے اور کالجوں نے پال کے قوم کو کیا دیا رشوت خور آفیسر تم نے قوم کو پال کے کیا دیا جھوٹ بولنے والے آفیسر تم نے قوم کو پال کے کیا دیا یا یا خون اور اگر کوئی ادب کو سمجھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں تو بندیالوی کہتا ہے یا یہ خان کا ذکر اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک ساتھ جرنل رانی کا ذکر نہ آئے جن کی گود میں وہ کنجر کھیلتا رہا اور ملک دو ٹکڑے ہو گیا شرابی زانو تو نے قوم کو پال کے کیا دیا امیر عبداللہ خان نیازم جس نے ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں ہندوستان کے کمانڈر کے سامنے سرنڈر کیا پسٹول خالی کر کے اس کے حوالے کیا اور ہندوؤں نے اس کے سر پہ جوتیاں ماری تو نے قوم کو پال کے کیا لوگ دیے یا خان دیا تو نے قوم کو پال کے کیا لوگ دیے ہمیں تانا مارتا ہے ہم نے پال کے قوم کو کیا دیا جو لوگ تو نے پال کے قوم کو دیے کہوں بات سمجھ آؤ گے سمجھ آؤ گے جو طبقہ تو نے پال کے دیا اس پہ جب پریشانی آئی جب اسے دکھوں نے گھیرا جب شکنجہ کسا گیا چیف جسٹس بحال ہو گیا تو وہ ابو ابوظہبی میں ایک زنانی کے قدموں میں جا گیا تھا نے پال کے کیا دیا ابھی تو یار میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں ابھی تو میں نے ابھی تو میں نے آگے بہت کچھ کہنا ہے یار بیٹھے ہیں یار دیکھیں بیٹھیں یا خیال کریں مجمع بڑا سنجیدہ صاحب میں بھی سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں نے کوئی منفی بات نہیں کی تم اس ملاقات کو اس طرح چھپا رہے ہو جس طرح عاشق معشوق چھپایا کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی جو جنس توں نے پالی اس پر پریشانیاں آئیں اس پہ پریشانیاں آئیں تو وہ ابو ابوظہبی میں ایک عورت کے قدموں میں جا بیٹھا اور جو جنس میں نے پالی جو جنس میں نے پالی اس نے ماں قربان کی اس نے بھتیجا قربان کیا اس نے اپنے آپ کے ماتھے پہ گولی کھائی جو جنس میں نے پیدا کی میرے مدرسوں نے اس کو چاروں طرف سے گولیوں نے گھیرا اور وہ غازی سے شہید بن گیا دونے کیا پال کے دیا آج دینی مدارس کے خلاف پورے پگندہ کرتے ہو دینی مدارس نے قوم کو کیا دیا دینی مدارس نے قوم کو کیا دیا ہم نے فلاں دیا ہم نے فلاں دیا انہوں نے نکھتی لوگ پیدا کیے میں دارالعلوم تعلیم القرآن کے موتبر سطح سے کہتا ہوں دینی مدارس نے قوم کو مئنا حسین آمد مدنی دیا اگر تیرے پاس کوئی مدنی جیسا ہے تو لے کے آ کوئی لیک یا حسین احمد مدنی جیسا دینی مدارس نے قوم کو پال کے مولانا ابوالکلام آزاد دیا دینی مدارس نے قوم کو پال کے مولانا محمد قاسم نلوتوی دیا دینی مدارس نے پال کے مولانا رشید احمد گنگوہی دیا شیخ الہند دیا مفتی کفیت اللہ دیا مولانا احمد علی دیا عطا اللہ شاہ بخاری دیا غلام اللہ خان دیا دینی مدارس نے تو ہیرے پال پال کے قوم کے حوالے کیے تو نے کیا دیا انگریز کے بوٹ پالش کرنے والے تاریخ کو مسق کرتے ہو ہمارے منہ پہ ساری کالک ملنا چاہتے ہو دینی مدارس نکمے لوگ ہیں جس زمانے میں جس زمانے میں تیرے وڈیرے انگریز کے بوٹ پالش کرتے تھے اور انگریز کے گھوڑے نہ لاتے تھے اور گھوڑی پال مربے لیتے تھے یہ سارے تیوانے اور نون اور لالی کے اور مانی کے انہوں نے مربے بنائے بنا کہاں سے آئے ہیں مربے یہ سارے لالی کے اور مانی کے اور چتھے اور چیمے اور تیوانے اور نون یہ سارے انگریزوں کے خادم تھے نوکر تھے بوٹ پالش کرتے تھے ان کے گھوڑے نہلاتے تھے جس زمانے میں کالج اور یونیورسٹیوں سے نکلا ہوا طبقہ انگریز کے بوٹ پالش کرتا تھا نا اس وقت میرے مدرسوں سے نکلا ہوا طبقہ انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے واپس کیا کرتا تھا <تصفح> <تصفح> وہ انگریز سے ٹکر لے رہا تھا تم انگریز کی غلامی کر رہے تھے وہ جنگ آزادی لڑ رہا تھا سن اٹھارہ سو چھپن کی ستاون کی سن اٹھارہ سو بولو انگریز کے خلاف جنگی آزادی لڑ رہا تھا کون مولانا محمد قاسم نانوتوی زمن ایک بات آئی کہہ دوں کہہ دیں ایک طبقہ کہتے ہیں ہمارے ملک کا یہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو اس سے وہ کہتا ہے جو ہمارا بڑا حضرت ہے نا یہ جنگ آزادی کا ہیرو تھا ہمارا بڑا حضرت جو ہے یہ جنگ آزادی کا ہیرو تھا میں نے کہا صدقے جاؤں تاریخ کے تیری تاریخ جاننے کے ہیرو تھا جنگی آزادی ہوئی اٹھارہ سو ستاون میں اور تیرا بڑا حضرت پیدا ہوا اٹھارہ سو چھپن میں اس بیچارے دی عمر ایک سال سی ہالے کچھ بھی نہیں سی پایا کہتا ہے وہ جنگ آزادی کا ہیرو ہے جنگ آزادی کا ہیرو ہے مولانا محمد قاسم نالوتوی یہ جو غازی برادران کی داستان ہے میں نے سنائی کہ بڑے آسام مضبوط تھے اور بندہ آج تک حیران ہے آج میں نے اخبار میں ایک کالم پڑھا مزہ ہی ضرب مومن میں خالبن پڑھا میں نے ایک بچی کا انٹرویو کہ ام حسان نے جب باہر نکلتے ہوئے اپنے بائیس سال کے بیٹے حسان کو بلایا یہ سارا گھرانہ ہی بڑا عجیب تھا یار ساٹی سمجھوبہ ہے ماں بائیس سال کا بیٹا جب ممی ہسان باہر نکلنے لگی تو ہسان کو بلایا اور آخری مرتبہ اس کے ماتھے کو چنا اور چون کے کہا بیٹا میں نے تجھے انہی دنوں کے لیے پار کے رکھا ہوا تھا کی بھی سنو یار ٹھہر جا یار دو نارا بھی سنو پٹھان سے نعرہ مار دن تو مدر بڑا آندہ ہمارے سراد میں ہمارے سراد میں ایک دفعہ وہ میجر عامر صاحب کا جلوس نکلا تو سراد والے نعرہ لگاتے تھے بے نظیر کی حکومت تھی نا تو میجر عامر کے خلاف تحریک چلی تو میجر عامر کے حق میں جلوس نکلا تو پٹھان نعرہ لگاتے تھے بکری کا تصویر بکری کا تصویر تشرف نال ڈیل کر کے ذرا پاکستان آ سہی تین دساں گے کتنے آنے کا روپیہ ہوں گا آ سہی ذرا اللہ اکبر بڑا گھرانا ہی اجیت بھیا ماں بیٹے کو کہتی ہے ماتھا چوم کے بیٹا ہی نہیں دنوں کے لیے پالا ہے اگلا جملہ سنو اس طالبہ کا اگلا جملہ سونا اس طالبہ کہاں کہتی ہے امی آسان نے ماتھا چونا یہ جملہ کہا اور کہنے لگی اگر میرا ڈیٹا ہے نا قیدی نہیں بننا شہید بننا ہے قیدی نہیں بننا میں آسان ہم نے جب بارد جب بارد ہم نے چودہ سدیاں پہلے کی ایک تاریخ پڑھی تھی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی نو لڑائی ہوئی گردنے کتنے لگی زخمی لوگ ہونے لگے خون بہنے لگا زمیر رنگین ہونے لگی تو بھاگ کے اپنی سو سال کی ماں اسما کے قدموں میں آئے اسما بنتی ابھی وقت حضرت آشا کی بہن عمر سو سال ماں جی گردنے کچنے لگی ہیں خون بہنے لگا ہے زمیر رنگین ہونے لگی ہیں بندے مرنے لگے ہیں سرڈر کر دوں سرنڈر کر دوں ہتھیار ڈال دوں اسما کہنے لگی پتر یہ میرا دودھ پیتا ہی سرینڈر نہ کری جا شہادت نوش کری یہ ہم نے چودہ صدیوں پہلے کی تاریخ پڑھی یار مجھے بات کرنے میں یار مہربانی آپ کی مہربانی آپ کی بیٹا سرنڈر نہیں کرنا جان دینی ہے اور جب عبداللہ اللہ ابن زبیر شہید ہوئے اور ان کی ناش کو لٹکایا گیا سولی پر جسم کو تو وہاں سے حضرت اسما کا گزر ہوا لٹکے ہوئے بیٹے کو دیکھا تو کہنے لگیں ابھی شاہ سوار کے سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا ابھی شاہ سوار کے سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا یہ ہم نے چودہ سدیاں پہلے پڑھا سوچتے تھے ماں کا بھی یہ جگڑا ہوتا ہے ماں کا بھی یہ دل گردہ ہوتا ہے پھر ہم نے چودہ صدیوں کے بعد غازی کی ماں کو دیکھا تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دہرایا اور غازی آخری وقت میں ماں کے قدموں میں آیا گولیاں چلنے لگی ہیں لوگ مرنے لگے ہیں گرد میں کچنے لگی ہیں زمین رنگین ہونے لگی ہیں ماں جی سرنڈر کر دو اسی سال کی بوڑھی ماں کہتی ہے بیٹا سرنڈر نہیں کرنا میں بھی تیرے نال مرنا ہے یہ سارا گھرانا عجیب گھرانا کچھ آپ کو سمجھ آتی ہے یار تو مجھے سمجھاؤ ایک ماں بیٹے کو یہ کہہ رہی ہے ایک ماں بائیس سال کے بیٹے کو یہ کہہ رہا ہے غازی عبد الرشید ٹانگ میں گولی سرنڈر کر دے اس کا کیا نہیں پیٹھ میں گولیاں سرینڈر کر دے اس نے کہا نہیں اور غازی نے پھر گولی بھی کھائی تو ماتھوں پہ گولی کھائی ہارون الاسلام کی طرح پیٹھ پہ نہیں کھائی اب تو ہارون الاسلام کی ماں کا بھی بیان آ گیا پڑھایا آپ نے نوائے وقت میں سعید آسی کالم لکھتا ہے نرائے وقت میں اس نے اپنے کالم میں لکھ دیے کہ ہارون الاسلام کی ماں نے کہا ہے میں اپنے بیٹے کو شہید کس منہ سے کہہ دوں جی میں اپنے بیٹے کو شہید کس منہ سے کہہ دوں میرے بیٹے نے کوئی کافروں پہ گولیاں چلائیے میرے بیٹے نے کوئی کافروں پہ گولیاں چلائیے بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی غازی اتنا بہادر ہو آساب اتنے مضبوط ہو جان پہ کھیلے امی حسان اتنی مضبوط ہو جائے کہ بیٹے کو قربان کرنے کے بعد دیور کو قربان کرنے کے بعد ساس کو قربان کرنے کے بعد خامد جیل میں بیٹیاں جیل میں خود جیل میں عدالت سے باہر نکل کے جاتی ہے پولیس وین میں بیٹھتی ہے وکٹری کا نشان بنا کے جاتی ہے ساڈی سمجھو بھائی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یہ کس دور کے لوگ تھے وکٹری کا نشان بنایا ہوا ہے تو جیڑی پیچھوں کانسٹیبل بیٹھی ہے نا وہ میمنی بنی بیٹھی آپ تصویر کو دیکھیں جو پیچھے کانسٹیبل ہے وہ بیچاری یوں سر جھکا کے بیٹھی ہے لگتا ہے یہ میمنی ہے امیں حسان شیرنی ہے شیرنی ہے شیرنی میں حیران ہوں یہ سارا گھرانا ایسا گھرانا تھا جنہوں نے قربانیوں کی داستان رقم کی اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی پھر بات میری سمجھ میں آ گئی کہ غازی برادران کا تعلق جس طبقے سے اور جس لڑی سے تھا اس طبقے کا کام ہی باطل کے خلاف جہاد کرنا ہے آہ! وہ تاریخ بہادری سے پر ہے ضرورت سے پر ہے استقامت سے پر ہے غازی برادران کا تعلق ہے مولانا حسین احمد مدنی سے غازی برادران کا تعلق تھا سید اللہ شاہ بخاری سے ان کا تعلق ہے مولانا ابوال کلام سے اب یہ پھر اسی جگہ پہ آپ کو لے آیا ہوں جس زمانے میں تم انگریزوں کے بوٹ فالش کرتا تھا اس زمانے میں جو میرے مدرسے والے تھے وہ انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہاں پنڈی کا بڑا موت ابر سٹیج ہے میری مادر علمی ہے میں نے یہاں حضرت شیخ القرآن سے دو مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑی تھی اسی سین میں بیٹھ کے اسی مسجد میں بیٹھ کے یہ مسجد ہماری محسن ہے اور شیخ القرآن کا تو پورا گھرانہ ہمارا محسن اس گھرانے کے تو بچے بچے کے ہم غلام ہیں کہ انہوں نے ہمیں قرآن سمجھایا آج اس معتبر سطح سے میں کہتا ہوں لندن کی لائبریریوں میں چلو ہمیں وہ دستاویز نہیں دیں گے اور ہمارے ساتھ لندن کی لائبریریوں سے وہ دستاویز باہر نکالیں وہ رپورٹیں باہر نکالیں جب انگریز ہندوستان چھوڑ کے واپس بھاگا تھا برطانیہ وہاں کیا رپورٹ لکھی تھی میں کیوں بھاگا میں نے ہندوستان کیوں چھوڑا وہ رپورٹیں نکالیے گا بندیالوی کہتا ہے ان رپورٹوں میں لکھا ہوا ہے انگریز نے جا کے روداد لکھی کہ جب تک ہندوستان میں دار الدوبند کا مدرسہ قائم ہے اس وقت تک وہاں انگریز کے قدم نہیں ٹک سکتے نہیں انگریز خائف تھا تو کس سے زور سے بولو زور سے بولو انگریز خائف تھا تو کس سے انگریز کے خلاف جہاد کیا تو کس نے انگریز کے خلاف سونیوں پہ چلے تو کون اور چونے کی گھٹیوں میں جلایا گیا تو کس کو انگریز خائف تھا علماء دو بند سے اور بندیالوی کہتا ہے جس طرح وہ انگریز علماء دو بند سے خائف تھا آج انگریز کی کالی اولاد بھی علمایدو بند سے خواہش ہے آج بھی انہیں ڈر ہے تو کس کا ہے مدرسے ان کے چیک کرو مسجدیں ان کی چیک کرو مولوی ان کے چیک کرو ان کی ہر چیز بند کرو کیونکہ یہ دیو بند ہیں ہم نے تو دیو کو بند کیا ہے جی دیو بند ہم نے تو دیو بند کر دیا آج بھی خواہش ہے تو کس سے ایسے بولو یار کسی سے کوئی خطرہ نہیں سڈے چاچے دے پتروں کو خطرہ ہے ہی کوئی نہیں کوئی خطرہ نہیں ان سے وہ جانتے ہیں سب حکومت کو پتہ ہے سب حکومت کے پاس رپورٹیں موجود ہیں حکومت کو پتہ ہے کہ ان کے پاس صرف تین چیزیں ہیں پلیٹ ہے سٹیج ہے پیٹ ہے اللہ اللہ تے خیر سمجھا چوتھی شہر کوئی نہیں چکر ہے آج کیا ہے جمعے رات ہے آج کیا है شب برات ہے آج کیا ہے شب میں راج ہے آج کیا ہے چھوٹی گیارہویں کی آج کیا ہے بڑی گیارہویں کی آج کیا ہے درمیانی گیارہویں کی آج کیا है تیجا اور آج साता اور آج دسواں اور آج چالیسواں اور آج برسی اللہ کرتا ہے اس گھر کا ایک بندہ اور مر جاتا ہے پھر شروع ہو گیا آج تیجہ ہے پھر سات ہے پھر دسواں ہے پھر برسی ہے ہمارا چشتی ناد پڑتا تھا کھائی جاؤ بھائی کھائی جاؤ تو ڈڈا نو بتائی کھائی جاؤ بھائی کھائی جاؤ حکومت کو پتہ ہے ایجنسیوں کی رپورٹنگ اس سے کوئی خطرہ نہیں اور دیا دیا پتہ دیا دیا پتارے اس کے پاس کیا ہے ارس قوالی ناچ گانا کیا ان کے پاس خائف ہیں تو کس سے یہ انقلابی لوگ ہیں علماء لمائے دوبان کیا ہیں یہ انقلابی لوگ ہیں انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کی انہوں نے کراچی کے خالق دینہ ہال سے جا کے پوچھ چل وہ تو آج بھی موجود ہیں کراچی کے خالق دینہ ہال سے پوچھ حکومت انگریز کی سلطنت انگریز کی اقتدار انگریز کا جج ملزموں کے کٹہرے میں کون ہے مولانا حسین احمد مدنی ملزموں کے کٹہرے میں کون ہے مولانا مفتی کفیت اللہ ملزموں کے کتہرے میں کون ہے مولانا عبد الکلام آزاد ملزموں کے کتہرے میں کون ہے مولانا سعید احمد دہلوی اللہ ان کی قبروں کو منور کرے اللہ ان کی قبروں کو منور کرے کٹہرے میں کھڑے ہیں آج جس طرح مولانا عبد العزیز کھڑے ہوتے کٹہرے میں کھڑا ہے مولانا حسین احمد مدنی یہ ہماری پرانی تاریخ ہے جج نے کہا حسین آمد آپ نے یہ ستوا دیا کہ انگریز کی فوج میں برتی ہونا حرام ہے حکومت ہماری اقتدار ہمارا سلطنت ہماری قوت ہماری فوج ہماری پولیس ہماری اقتدار ہمارا ہمارے اقتدار میں تم نے یہ ستوا دیا کہ انگریز کی فوج میں برتی ہونا حرام ہے مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا فتوا دیا ہے کیا ہوتا ہے فتوا دیا ہے کیا ہوتا ہے میں تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے میں تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں اللہ دی کا سمے دیوبند نے بھی ہیرے پال پال کے قوم دے حوالے کیے پھر آسمان نے ایسے لوگ نہیں دیکھے بڑی مدت کے بعد آ کے لال مسجد میں دیکھے بڑی مدت کے بعد آ کے لال مسجد میں دیکھے امیر شریعت سے یہ رتا شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جسٹس کیانی کی عدالت میں کھڑے اور جسٹس کیانی ایف آئی آر پڑھ کے کہتا ہے شاہ جی ایڈی سخت تقریر کہ کیا لکھا ہوا ہے کہ لکھا ہوا ہے اگر میں مرزا غلام احمد قادیانی کے وقت ہوتا اس کو قتل کر دیتا نہ رہتا بانس نہ بجتی بانسری میں مرزے کو قتل کر دیتا آپ نے یہ جملہ کہا ہے, یہ تو بڑا سخت جملہ ہے شاہ جی نے فرمایا جسٹس کی آنی, اگر تجھے شک کو ہونا تو ذرا تبوت تو کا دعویٰ کر کے دیکھ شام سے پہلے گردن نہ اتار دوں تو عطا اللہ شاہ بخاری نہ کرنا کیسے لوگ تھے غازی برادران کا تعلق ان سے شاہ جی کے متعلق حکیم الامت نے فرمایا تھا عطا اللہ شاہ کی باتیں تو اتائے الہی ہوتی ہیں عطا اللہ شاہ کی باتیں تو اتا ہوتی ہے کیا اللہ نے تاثیر دی ہے پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے شاہ جی کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی گواہ کون ہے لدا رام ہندو سرگودے کا رہنے والا تھا لدار رام ہندو اس کی گواہی پہ شاہ صاحب کو سجائے موت یا عمر قید ہونی تھی شاہ صاحب کو یوں ہتکڑیوں میں لائے تو جب عدالت میں جانے لگے تو لدارام عدالت کے دروازے پہ کھڑا تھا شاہ جی نے شاہ جی کسی نے کہا شاہ جی اے لدارام جے ایس تو خلاف آج گواہی دینی ہے شاہ جی قریب سے گزرے تو شاہ جی کہتے ہیں لدا رام اس عدالت کے بعد ایک اور عدالت بھی لگنے والی ہے سوچو بھائی ہندو اس عدالت دا قائل ہے تو قائل بھی اب ہندو کو تاثیر دیکھی وہ کائل نہیں کیا مت کا شاہ جی نے کہا لدارام اس عدالت کے بعد ایک اور عدالت لگنی ہے جہاں عدالت کی کرسی پہ رب نہیں ہونا ہے ہم نے وہاں پیش ہونا ہے دیکھا جائے گا چلے گئے اندر لدارام کو آواز پڑی لدارام اندر گیا جج نے پوچھا ہاں بھائی سید شاہ بخاری نے یہ تقریر کی لدر رام آخیا نہیں کی تھی نہیں کی تو نے رپورٹ لکھی ہے نیا ری رپورٹ لکھی ہوئی میرے کو ایس پی لکھوائیے شاہ جی کی کیا بات بات تھوڑی سی لطیفے کی بھی ہے شاہ جی کی تاثیر کی بھی ہے آپ ہی تھوڑا سا تازہ ہو جائیں گے بڑی تقریر تھی سنیا نے کہیں کئی تھی نعرے مارے سو بھی مکر جان چ شاہ جی کی مجلس ہیرار تھی نا ہے نا آپ کو شاہ جی نے کون سی بنائی تھی جماعت مجلس شاہ جی نے انگریز کے خلاف سیول نافرمانی کی تحریک شروع کی سرخ کپڑے پہن کے لال کپڑے اور آج بھی لال مسجد کے حوالے سے گفتگو معلوم ہوتا ہے یہ بھی ہماری پرانی تاریخ چلو یہ بھی ایک جوڑ مل گیا لباس کون سا پہن رکھا سرخ سیول نافرمانی کی تاریخ چلتی ہے جتنے بندے باہر نکلتے ہیں پولیس پکڑ کے جیل میں ڈال دیتی کسرے جا رہے تھے کہیں لال کپڑے پہن کے اب انگریز کو کیا پتا ہے یہ مولوی ہیں کہ خسرے انہوں نے بے چاروں لال کپڑے پہنے ہوئے انگریز نے ان کو پکڑ لیا خسروں کو آ جاؤ تو سیول نافرمانی کر رہے ہو خسروں کو جب پکڑ کے لے گئے تو شاہ جی کو کسی نے کہا شاہ جی غلط ہو گیا کہ کیا ہوا خسرے پڑے گئے جی غلط گل فہمی کل جب ادالت پیش ہونا جج نے پوچھنا تصویر جلوس کٹیا نافرمانی کی تے خسرے آخر سان کی پتہ جلوس دا سان کی پتہ سل نافرمانی دا اخباروں میں خبر لگ جائے گی احرار کے کرک نے معافی مانگ لی پرو پگنڈا ہو جائے گا گرفتار کرک نے معافی مانگ لی شاہ جی نے فرمایا یہ کہڑی گل ہے خسرے کھل کر لینا خسرے کی لگن کی لگی پتہ میں شاہ صاحب نے کیا کہا کوئی آخرت یاد دلائی نبی پاک کی عظمت کی بات کی نبی پاک کی شان کی بات کی حوض کو ان کو دکھایا پتہ میں کیا کہا صبح کے ٹائم خسرے عدالت میں آئے تو باقی خسرے تو پیچھے کھڑے ہوئے اندر انگریز جج بیٹھا تھا ایک خسرے نے جھانک کے دیکھا تو باقیوں کہتا ہے آ جاؤ اپنی جن سے وہ بھی داڑھی مچھ تھا نا اپنی جن سے آ جاؤ اندر پیش ہوئے جج کہتا ہے تصویر جلوس کٹو تیور سو نہ فرمانی کیوں تھی حکومت کے خلاف نعرے لائے تو جج کہتے ہیں سن جلوس دا نہیں پتا مولویاں دے نال اسا تا مولویاں دے نال جج نے کہا چھ مہینے قید با شکا چلو جی ونش سب سے پہلے یہ ستوا دار نون دیوبند سے جاری ہوا توجہ ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے اور سب سے پہلے یہ فتوا جامعہ فریدیہ سے جاری ہوا کہ وانا اور وزیرستان کے علاقے میں جن لوگوں کو یہ قتل کر رہے ہیں اصل میں شہید وہی ہیں سب سے پہلے یہ فتوا کہاں سے جاری ہوا وہاں سے ٹکر چلی وہاں سے ٹکراؤ کی ابتدا ہوئی ہمارے خلاف فتوا جج کہتے ہیں حسین احمد جانتے ہو یہ بغاوت ہے حکومت کے ساتھ بغاوت ہے اور اس کی صدا سزائے موت ہے تاریخ کے یہ لفظ ہیں حضرت مدنی نے بغل سے کپڑا نکالا جج کے میز پہ پھیلایا پہ اور فرمایا سزا جانتا تھا اسی لیے تو کسن دیوبند سے صاف لے کے آیا آواز غازی کا تعلق کس سے ہے زور سے بولو زور سے بولو غازی برادران کا تعلق کس طبقے سے ہے یہ تو داستان ہے مجاہدوں کی جرت کی استقامت کی باطل سے لڑنے کی حلت مدنی فارغ ہوئے اس نے کہا ابل کلام ابول کلام بولتے نہیں اس نے کہا ابوال کلام کوئی جواب نہیں ابل کلام ریڈر کہتا ہے حضرت بولے نا آپ کو بلا رہا ہے تو کہیں میں حاضر ہوں عدالت میں تو مولا ابوال کلام آزاد بے پرواہی سے کہتے ہیں اس کو کہو میرا وہ نام لے کے بلائے جو میرے ماں باپ نے رکھا ہے ابل کلام میرا نام نہیں ہے میرے تکلم فساد بلاغت کی وجہ سے لوگ مجھے ابوال کلام کہہ دیتے ہیں صاحب کلام یہ میرا نام نہیں ہے اس کو کہو میرا وہ نام لے جو میرے ماں باپ نے رکھا ہے جج کہتا ہے تمہارے ماں باپ نے تمہارا کیا نام رکھا فرمایا احمد مہی جاد نے لکھا احمد مہینے بل فلاں جج نے والے صاحب کا نام لکھا قوم سید جاد نے لکھا پیشہ مولانا ابوال کلام آزاد نے فرمایا پیشہ تو بتا دیتا ہوں لکھو گے لکھو گے اس نے کہا نام لکھا والد کا نام لکھا قومیت لکھی پیشہ کیوں نہیں لکھوں گا فرمایا پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت کرنا پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت کرنا کلم من کے بے کے کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو ہوش میں ہو فرمایا میں نے تو پہلے کہا تھا تم نہیں لکھو گے جب ساری بات ہو چکی سماعت ہو چکی تو کہتا ہے چھ مہینے قید با بامشقت مطلب کیا تھا مولوی ہے قید سنے گا نازک سا آدمی ہے ڈر جائے گا پیچھے ہٹے گا معافی مانگے گا پسپا اختیار کرے گا یہ غلطی جی ہو گئی منہ سے نکل گیا چھوڑ دیجئے بس میں نے وہ جو کہا تھا غلط کہا تھا اس کے دین میں یہ تھا مولانا ابوال کلام آزاد نے وہاں یہ جملہ کہا اردو ادب کا شہکا وہاں بھی اردو ادب یاد ہے مولانا کو انہی کے لفظوں میں جملہ دوہراؤں گا سنیے گا اور مزہ لیجئے گا مولانا ابوال کلام آزاد نے فرمایا جناب جج چھ مہینے قید با بامشقت لکھتے ہوئے جتنی حرکت اور جس مدرسے میں میں کھڑا ہوں یہ مسجد کی درو دیوار جرت کی داستان پہ گواہ ہے دیشتر. دیشتر. گواہ کے نہیں گواہ دیشتر. نہیں گواہ دیشتر. یہ بڑی عمر کے جو لوگ پنڈی کے بیٹھے ہیں وہ مجھے بتائیں سن انیس سو چھیاسٹھ میں شاخل قرآن کو یہاں سے ضلع بدر کر دیا گیا نکال دیا گیا پنڈی سے دریا اپنے آبائی پنڈ میں سولہ مہینے رہے کیا کہہ دیا تھا شاخل قرآن نے وہ کہنا آسان ہو خدا دی قسم اور گل کہنی آسان نہیں سی جو شیخ القرآن نے اوب ایوب خان کو تو وہ کہتے ہیں ایوبیا اسے جب بولتے تھے تو کیا کہتے ہیں آی ایوبیا ایوب خان نے کہیں وزیر اعظم چین کے سامنے لڑکیاں کھڑی کر دی تھی کالج کی اسکول کی لڑکیاں استقبال کے لیے شیخ القرآن جمعہ آیا شیخ القران نے فرمایا ایوبیا قوم کا جو صدر ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے تو نے قوم کی بیٹیاں ایئرپورٹ پہ کھڑی کی غلام اللہ خان تو اس سے پوچھتا ہے تیریاں اپنی دھیاں کتنے سن کہنا آسان تھا بولتے کیوں نہیں ہو یار کہنا آسان تھا سولہ مہینے پنڈی سے نکال دیا گیا ہے اور یہاں جناب انتظام کیا گیا خطیب نیا رکھو راجا بازار کا خطیب مقرر ہو گیا جیسے لال مسجد کا خطیب مقرر ہو گیا ہوں ان شاء تھے خطیب کو نہیں جان لگا بڑے لوگوں نے درخواستیں دے لی جنہیں دے لیا وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیں گے نویں درخواست نہیں ہونی انشاءاللہ اللہ جو پچھلے جمعے کو جو لوگوں نے اظہار کیا نا محبت کا مولانا عبد العزیز سے بات دینی پڑتی ہے لوگوں کو ان لوگوں کو داد دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے مولانا کے ساتھ اب محبت کا اظہار کیا ہے پہلے بڑے مولویوں نے درخواست دی من خطیب رکھو جی من رکھو جی من رکھو جی دے جا سکھیا رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا بکھاری ابھی تو غازی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ابھی تو حسان کے آنسو خشک نہیں ہوئے میں پڑ گئی ہے مجھے ملنی چاہیے اور مجھے ملنی چاہیے اور مجھے ملنی چاہیے میں اس اجتماع کی وساتت سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ لال مسجد کی خطابت مولانا عبدالعزیز کو ملنی چاہیے حق <تصفح> کس کا ہے ہاتھ <تصفح> بلند کر کے کہو لال مسجد کی خطابت ملنی چاہیے تو کس کو ملنی چاہیے خطیب مقرر ہو گیا خطیب مقرر ہو ہیں شیخ ال صاحب کو پتا چل گیا خطیب مقرر ہو گیا تصد پڑھانا شیخ ال کہتے تھے جی طالب علم نے نا میری فوج ہے طالب علموں کو شیخ نے فرمایا بھائی جمعہ اس خطیب نو نہیں پڑھان دینا طریقہ کار کی استعمال کرنا اے میں نہیں پتا طالب علم پہلے خدا سے مانگتے ہیں بھی کوئی موقع ملے ذرا با یزر بربن کا جو جو اسی جو تھوڑا جہ دکھائیے تمبو لگے جو ہوئے ہیں یہاں خطیف صاحب آ ڈی سی صاحب آ صاحب کمشنر آگے, ایس پی صاحب آ گئے اے سی صاحب آ مجھے سٹیڈ آ گئے طالب علم کسی کو کچھ نہیں کہنا آنے دو سب آنے دو سب یہاں بیٹھ گئے جناب خطیب صاحب جو ممبر پہ آنے لگے طالب علموں نے ساحبان کی رسیاں کاٹ دی. رسیاں کٹیا ساحبان اتے ذرب جذرے دو زرب وہ نیچے سے کہتے ہیں خدا کا نا جیسا نکلنے جمعہ پڑھا کے جا پڑھاؤ جمع پچھلی نسل کو بھی منع کر کے شیخ القرآن جیسے بہادر عالم مائیں جنتی ہیں خال خال خدا کی قسم صدیوں کی. عالم ہم نے بھی بڑے دیکھے بڑے بڑے علماء سے ہم نے استفادہ کیا بڑے بڑے علماء کی ہم نے زیارتیں کی بڑے بڑے علماء کے ہم نے درد سنے بڑے بڑے علماء کے ہم نے تقریریں سنی لیکن بہادر عالم شیخ القران کو دیکھا اللہ کی قسم ہے وچ بیٹھا ہوگے نا شیخ القران کگے کارات چولہا بیٹھا نمایا کیا اللہ نے وجاہ دی ہے کیا اللہ نے رو دیے یہ داستان ہے جرت کی بہادری کی جو رکم کی ہے غازی برادران نے اور غازی خاندان نے میں بجائے اس کے کہ خود کچھ کہوں میں کیوں نہ ان صحافیوں کا نام لوں جن کے چہرے پہ داڑی کوئی نہیں جو مدرسوں کے پڑے ہوئے نہیں کاغذوں کے پڑے ہوئے ہیں ہم تو کہیں گے تو کہو گے مولوی ہے مولوی والی گار کر کے ٹوٹ گیا تو لال مسجد کی تو اس نے حمایت کرنی تھی خود جو مولوی ہے کراچی کے ایک صحافی نے کالم لکھا جنگ میں چہرے پہ داری کوئی نہیں کارجوں کا پڑا ہوئے اور کالم کا عنوان باندھا پاکستان زندہ باد کہنے والے لکھنے والے دہشت گرد نہیں ہوتے یہ عنوان باندھا پاکستان زندہ باد لکھنے والے دہشت گرد اس کا ایک پس منظر ہے بیک گراؤنڈ ہے کیا جب انہوں نے مسجد فتح کر لی مسجد انہیں فتح کرنی نے اور تو کوئی ہے فتح ہو تو رہی ادھر کیا ہے کشمیر کے معاملے میں مذاکرات کرنے چاہیے کشمیر کے معاملے میں مذاکرات کرنے چاہیے وہاں مذاکرات ہیں جب انہوں نے مسجد فتح کر لی تو سیافی اندر گئے تو وہاں سیافیوں نے کیا دیکھا پھٹے ہوئے بستے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بکھرے ہوئے پرس بچوں کے کھیلنے والے کھلونے جو اندر کوئی بچے تھے کھیلتے ہوں گے قرآن کے برت ذرا ایک منٹ کے لیے تصور کرنا یہ جس بچی کی تحریر ہے اس کی عمر کتنی ہوگی آپ بتائیں گے ذرا چھوٹے بھائی کے لیے ٹافیاں خریدنی ہیں ماں کے لیے تصویر لے کے جانی کتنی عمر کی ہوگی یہ بچی چھوٹے بھائی کے لیے ٹافیاں خریدنی ہیں ماں کے لیے تصویر لے کے جانی ہے کون بتائے ہماری اس بیٹی کو کہ شاید تو چھوٹے بھائی کو کبھی دیکھ بھی نہ سکی اور ماں تجھے کبھی دیکھ نہ سکی دہشت گردی کی تحریریں کیا ملی بستوں سے ایک بچی کی تحریر ملی میں اپنے گھر والوں کو وسیعت کرتی ہوں کہ نماز پڑھا کریں دین پہ عمل کیا کریں میں شہید ہو جاؤں تو میرے ماں باپ مجھے معاف کرتے یہ دہشت گرد یہ چیزیں اندر سے ملی تو وہاں ایک دیوار پہ یہ نعرہ لکھا ہوا تھا پاکستان زندہ باد سفی نے اس نعرے کو انوان بنایا اپنے کالم کا کیا کہتا ہے پاکستان زندہ باد لکھنے والے دہشت گرد نہیں بڑا لمبا کالم تھا جس میں اس نے بڑی باتیں لکھی کہ میں بھی پہلے اعتدال پسند تھا کہتا ہے میں بھی پہلے اعتدال پسند تھا لیکن جب میں نے لال مسجد کی اعتدال پسندی دی دیکھی تو آج کے بعد میں اعتدال پسند نہیں ہوں آج کے بعد میں اعتدال پسند نہیں ہوں اور مومن تو ہوتا ہی انتہا پسند ولزین آ منو اشد حبل للہ انتہا پسند و الزین آ اشد و حبل للہ وہ تو ہے انتہا پسند پیش کر ایک مثال سمجھیں گے آپ سمجھیں گے میں نام نہیں لوں گا لیکن مزہ تب ہے کہ میں بات کو شروع کروں تو آپ سمجھیں یہ میری عادت ہے بابا آپ بدر کے میدان میں کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے میں تلوار چلانا چاہتا تھا پھر دل میں آیا کہ باپ میں نہیں چلائی فرمایا بیٹا شکر کر تو میری تلوار کے نیچے نہیں آیا ورنہ کعبہ کے رب کی قسم سمے اس دن تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تیری گردن کلم کر کے رکھ دیتا ابو بکر شکر ہے تو اس زمانے میں ہوا آج کے زمانے میں یہ جملہ کہتا تو لوگ تجھے بھی انتہا پسند کہتے کہ بیٹے پہ تلوار چلا رہا ہے ایک اور مثال پیش کروں سمجھ جائیں گے آپ بیٹا بیٹا باپ آٹھ سال کے بعد بیٹی کے گھر آئے بیٹا باپ آٹھ سال کے بعد بیٹی کے گھر آئے تو بیٹیاں تو باپ کے لیے بستر بچھایا کرتی ہیں <تصفح> تو نے بچھا ہوا بستر لپیٹ دیا <تصفح> سمجھ آئی کہ کون نہیں آئی ادے مجھ میں نہیں آئی <تصفح> تُو نے بچھا ہوا بستر لپیٹ دیا شاید تو نے یہ سمجھا ہوگا میں مکے کا چودھری اور یہ معمولی بستر تو یہ میرے لائق نہیں ہے میں ہوں سردار مکے کا اور یہ معمولی بستر ہے امی حبیبہ نے کہا نہیں بابا نہیں یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے اور ہے رشرق میرے سرتاج کے بستر پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ولزینہ منو اشد حبن ان کے دل میں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو کس کی ہوتی ہے اللہ کی آگے سنیے آگے اور یہ جو جملہ میں اس سیافی کا آپ کو سنانے لگا ہوں جھوم جانا ہے آپ نے اس پر اور بڑا زبردست جملہ ہے بڑا زبردست جملہ ہے کوئی مولوی کہتا نا اتنا زبردست نہ ہوتا کوئی مولوی کہتا اتنا مزہ نہ آتا کوئی داڑھی والا کہتا اتنا مزہ نہ آتا مزہ تب آیا داڑی منڈا ہے سیافی ہے کالجوں کا پڑا ہوا ہے کالم میں لکھتا ہے دہشت گردوں کے چہروں پر دہشت گردوں کے چہروں پر مرنے کے بعد اتنا نور نہیں ہوتا جتنا نور غازی عبد رشید کے چہرے پہ تھا میرے تو آوے راوے ہولے مار دے ہو جا اور بہ جا یار تو نارا نہ مارا کر رہی تو لوگ کہنے بندیالوی سے بھی سمجھا دے بھائی تعرے مار دہشت گردوں کے چہرے پر اتنا نور نہیں ہوتا جتنا نور غازی کے چہرے پہ تھا بندیالوی کہتا ہے پتنی جنت کے کیسے ریشمی غلاف فرشتے لائے ہوں گے پتنی جنت سے کتنے ریشمی گلاس فرشتے لائے ہوں گے اور جنت کی ہوروں نے کتاریں بنائی ہوں گی اور جنت کے دروازے غازی کے سامنے رب نے کھولے ہوں گے ان سب چیزوں کو دیکھ کے غازی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اللہ نے روح قبض کر لی باون گھنٹے کے بعد باون گھنٹے کے بعد وہ تصویر جو اخبار میں چھپی باون گھنٹے کے بعد اس چہرے پہ رونق دیکھیے حسن دیکھیے اور مسکراہٹ دیکھی یہ جو زیادتیاں ہوئیں جہاں تم نے قرآن کے ورک ڈالے اور وہ بکھری ہوئی چیزیں ڈالیں وہاں سے ایک بچے کا ہاتھ ملا جس کی عمر صرف ڈیڑھ سال تھی جن لوگوں نے یہ آپریشن کیے ہیں اور جن کے متعلق ظہیر الاسلام صاحب کہہ رہے تھے بڑے اچھے لوگ ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہیں ان کو چونکہ پیچھے حکم تھا تو وہ حکم کے پابند تھے کس کا حکم چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرنا غالباً عرفان صدیقی صاحب نے لکھا آج وہ تشریف نہیں لائے کہ یام حفصہ کے ملبے سے ایک پتھر ایسا ملا جس پر ایک لڑکی کے پورے سر کے بال لپٹے ہوئے تھے ایک بال اکھاڑا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے میری اس بیٹی کے سر کے سارے بال کس طرح اکھڑے ہوں پتنی کیا بیتی ہوگی اس کے ساتھ سر اس کا کہاں گیا ہوگا اور دھر اس کا کہاں گیا پنڈی کے لوگوں بیٹوں والوں ایک منٹ کے لیے تصور کرو کمرہ ہو اس میں بچیاں ہوں دس سال کی پندرہ سال کی چودہ سال کی آنسو گیس کا دھواں ہو بارود کا دھواں ہو گھٹن ہو یہ گھٹ گھٹ کے وہ کتنی ازیت سے مری ہوں گی جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ بچا آج ضرب مومن میں جو طالبہ کا انٹرویو وہ ضرور پڑھیے گا وہ بہت عجیب انٹرویو ہے وہ آٹھ دن اندر رہ کے آئی ہے پورے آٹھ دن آٹھویں دن وہ باہر نکلی ہے اس کا انٹرویو گھر بے مومن نے چھاپا دو انٹرویو چھاپے گال بند کہتی ہے کوئی پتہ نہیں چلا کہ شہد کے دو ٹیم کہاں سے آ گئے سین میں پڑے ہوئے ملے ہمارا کام یہ بن گیا کہ جو پتے تھے وہ سے لکھے امرود کے یا شہتوت کے انگور کے پتے ایک دس سال کا بچہ تھا جس کی ڈیوٹی تھی وہ پتے اتار کے لاتا ہم شہد پتوں سے لگا کے اس کی کڑواہٹ کو ختم کرتی اور اس طرح ہم وہ پتے کھا لیا کر پانی بند کیا گیا پانی بند کیا گیا بجلی بند گیس بند کھانا اندر کون ہے آٹھ آٹھ سال کی معصوم بچی دس دس سال کی معصوم بچی میں ہر تقریر میں یہ بات سنا رہا ہوں ڈاکٹر شاہد ڈاکٹر شاہد مسود ڈاکٹر شاہد مسود کا وہ کالم پڑھیے گا جو جنگ میں چھپا ضرب مومن نے چھاپا اور پھر ال القلم نے اس کو نقل کیا جس کا عنوان تھا وہ کون تھیں اور کہاں چلی گئی پڑھیے گا میں نے سفر میں پڑھا خدا گواہ ہے اس کے آدھ گھنٹہ بعد میری آنکھوں سے آنسو نہیں روکے نہیں رکے میری آنکھوں سے آنسو عجیب کیفیت سے اس نے کالم لکھا ایک لڑکی کا ذکر کرتا ہے جس کی عمر دس سال ہے اسما بٹ کی اس کی ایک بہن ہے جس کی عمر سولہ سال ہے جنہوں نے ٹیلی فون نمبر ڈاکٹر شاید کا لیا پھر ان کو رنگ کی اور جب لڑائی شروع ہوئی تو اسمان رنگ کی دس سال کی بچی نے اور کہتی ہے بھائی جان گولیاں چل رہی ہیں ڈر بہت لگ رہا ہے دس سال کی بچی کیا ہوتی ہے آٹھ سال کی بچی کیا ہوتی ہے بھائی جان گولیاں چل رہی ہیں اور ڈر بڑا, بڑا لگ رہا ہے تو میں نے کہا بڑی بہن کو فون دو بڑی بہن کو فون میں نے کہا جلدی نکلو باہر نکلاؤ حالات بڑے خراب ہیں تو کہتی ہے ہمیں تو معلوم ہوا ہے کہ فوج آ گئی ہے اور فوجی تو ہمارے رکھوالے ہیں فوجی تو ہمارے بھائی ہیں فوجی تو ہمارے رکھوالے ہیں اب تو ہماری عزتیں محفوظ ہوں گی اب تو صحیح حالات میں نے کہا زیادہ باتیں نہ کرو باہر نکلو تو کہتی ہیں آپ بھائی جان ہمیں یوں لیڈر آ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے فوجی آ گئے. فوجی تو ہمارے بھائی ہیں خیر خاں ہیں کئی دن فون نہ آیا تو پھر ایک دن اسما کا فون آیا اس نے مس کال کی میں نے جب ابھی فون جب اس اسما کو کیا تو اسما نے فون اٹھایا تو اندر سے چیخوں کی آوازیں رونے کی آوازیں گولیوں کی تڑتڑاہٹ تر صاف سنائی دے رہی تھی اور میں نے کہا اسما بیٹا بولو بات کرو تو رو کے کہتی ہے بھائی جان باجی مر گئی ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے بعد جب میں نے اسما سے بات کرنے کی کوشش کی تو اسما کی آواز بھی خاموش ہو گئی دس دس سال کی بچیوں کو آٹھ آٹھ سال کی بچیوں پر اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر جو ظلم ڈھایا گیا زندہ جلایا گیا زہریلی گیس پھینکی گئی جو پسے پڑدہ لوگ تھے یارو ایک اشارہ کروں گا صرف سمجھو گے پھر کی پارلیمنٹ کہتا تھا آن ربکم کو لا کوئی حسب اختلاف نہیں دیکر ہے عامر ہے فیصلہ کیا موسا کو قتل کر دو پارلیمنٹ کا ایک رکن اٹھ کے کھڑا ہو گیا قرآن کہتا ہے کال ر اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے اتخلول میں نہ کروں کروں میں نہ تعید کرو گے کیا تم اس آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اس دھرتی پر نظام مستفی ہونا چاہیے تم اس بندے کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ فحاشی بند ہونی چاہیے بے حیائی بند ہونی چاہیے ساری کائنات کا رب اللہ ہے میرا رب اللہ ہے اس کو قتل کرتے ہو اس چرم پر بندیال بھی کہتا ہے ہائی افسوس فرعون کی پارلیمنٹ میں ایک بندہ فرعون کے سامنے کھڑا ہو گیا آج کوئی بندہ بھی کھڑا نہ ہوا وہ جو رجل مومن کا بیٹا تھا نہیں سمجھے او مرد مومن مرد حق کو. وہ جو مرد مومن کا بیٹا تھا وہ جس نے سازش کا جال وہ جو پیچھے لوگ تھے وہ جنہوں نے سازیں کی سکیمیں بنائی سازیں کی سکیمیں بنائی مشورے کیے مویدوں کو توڑا گولیاں چلائیں جس بندے نے لال مسجد اور حسا کے معاملے میں جس قدر حصہ لیا اللہ اس قدر اس کو سزا ضرور دے گا انشاءاللہ اللہ سزا ملنی ہی ملنی ہے انشاءاللہ جس نے جتنا بھی حصہ لال مسجد کی تباہی میں ڈالا اس کو اس کے متعلق سزا زور سے بولو غور سے بولو انشاءاللہ یہ سزا رب دے گا انشاءاللہ اللہ دنیا دیکھے گی وہ جو گھٹ گھٹ کے بچیاں مری ہوں گی وہ بغیر کہے مری ہوں گی وہ جو گھٹ گھٹ کے مری بچیاں جن کے آزاد تم نے توڑ دیے جن کے بازو تم نے کاٹے جن کے سر کے دار تم نے اکھاڑ دیے وہ یوں ہی مری ہوں گی نہیں وہ کچھ کہہ کے مری ہوں گی اور جو انہوں نے کہا ہوگا رب اس کو پورا کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اللہ رب اس کو پورا کرے گا جن لوگوں نے جو لوگ اللہ کے مساجد کے اور دینی مدارس کے دشمن ہیں ان پر خدا کی مارت زور سے گئی جو لوگ مساجد کے دشمن ہیں اور جو لوگ مدارس کے دشمن ہیں اور شاعر اسلام کے دشمن ہیں ان پر خدا کی لانا جن لوگوں نے ظلم کیا جن لوگوں نے ظلم کیا جن لوگوں نے مسجد پہ گولیاں چلائیں جن لوگوں نے ظلم میں حصہ لیا جو اس سکیم میں شامل تھے مشوروں میں شامل تھے پسے پردا تھے جس, جس نے بھی حصہ ڈالا رب کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا ان شاء اللہ ان بدشہ ربی کا لشدی تو مشا مغرور برہل میں خدا دیر گیرت سخت گیرد مر غازی یہ کہہ کے گیا ہے اتنا کر دوں گا میں ماؤ کی محبت کو بلند غازی یہ سبق دے کے گیا ہے اتنا کر دوں گا میں ماؤں کی محبت کو بلند دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے مائیں دعا دینے لگیں یا میرا پتر رب درست شہید ہو جا جیسے ام حسان نے دعا دی میرز پاک سے میرز پاک سے ایسے اٹھاؤں گا شہید جن کے مدفن کو زمینِ کربلا دینی پڑی وما دعا کر لے بھائی الحمد رب العالمین و سلاۃ وسلام ولا سیدمرسلیم ولا علی سید و صحابی اجمین ربنافی دنیا حسن و فلاخرت حسن وکن آزہ بنار لال مسجد کے شہدار اور جامع حفصہ کے جو شہدا ہیں ان کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کے درجات بلند کرے اللہ ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل دے جو بچیاں لاپتہ ہیں جو بچے لاپتہ ہیں والدین در بدر پھر رہے ہیں یا اللہ ان بچیوں کو باآفیت باعزت اپنے والدین کے گھر پہنچا یا اللہ ایسے اسباب پیدا کر کہ وہ بچیاں آفیت و عزت کے ساتھ اپنے والدین کے گھر پہنچے یا اللہ یا اللہ تو حق کے فیصلے فرما انصاف کے فیصلے فرما یا اللہ مولانا عبد العزیز پر آنے والے جو مصائب ہیں دکھ ہیں تکلیفیں ہیں غموں کے پہاڑ ہیں میرے اللہ ان کو ٹال دے میرے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دے میرے اللہ ان کے دکھوں کو دور کر دے یا اللہ ان کو تمام غلط مقدمات میں باعزت بری فرما یا اللہ ان کو باعزت بری فرما یا اللہ ان کو باعزت بری فرما اس دارعلوم کے لیے اس مسجد کے لیے جو توحید و سنت کا مرکز ہے دعا کیجیے اللہ اسے قیامت کی صبح تک قائم رکھے اللہ اسے آباد و شاد رکھے اور نوجوانوں نے توحید و سنت کے اراکین کے لیے علماء کے لیے جنہوں نے یہ ساری محفل سجائی اور ہماری ملاقات کروائی ان کے لیے دعا کیجیے اللہ نے اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے یا اللہ تمام مدارس اور تمام مساجد جو اہل حق کے ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما مساجد کی حفاظت فرما وصل صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد و اعلیٰ علی و صحابی اجمعی نامین بے یا کار